بش اللہ اللہم علی محمد و صحمد محمد مرتبہ سکن معشمہ کے نہات معذرت و مکرم شاہدہ نگرام السلام علیکم فک الحمد کے سلسلے درس درس نمبر اکیس اور صبح نمبر چودہ آخری لائن سے شروع ہو جاتی ہے آخر سے پہلے ایک لائن سے شروع ہو جاتی ہے اور یہ موجوات تہارت خبرہ کے بارے میں ہے اس درد کو شروع کرنے سے پہلے ایک دو جملے میں مقدمتاً بتا دوں یہ جو تمین نے آپ کو شروع میں ایک چیز بیان کیا تھا کہ لاحد دین دین سیکھنے میں شرم نہ کریں دین سیکھنے میں دین کے مسائل کو گہرائی سے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور یقیناً دین جو ہے انسانی زندگی سے متعلق احکامات بیان کرتا ہے تو اس میں یقیناً کچھ مسائل نہایت ہی حساس ہوتے ہیں لیکن دین کے حکم ہونے کیونکہ قرآن میں آیا ہوا حکم اللہ کے نبی سے زبان سے ہم تک پہنچا ہوا حکم مرغان دین کی طرف سے ہم تک اپنی کتابوں میں ہماری زندگی کو نظام کو اللہ کی قانون کی کے قانون کے مطابق چلانے کے لیے بیان شدہ حکم ہونے کی وجہ سے یہ مسائل حساس ہونے کے باوجود ہمیں پڑھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا جاننا پڑے گا لیکن اس مقام پر مجھے ایک تکلیف ضرور ہے اپنی جگہ پر کہ کاش نے اور باشند دنیا میں دین سمجھی ہوئی بڑے بڑے عالمہ ہوتی قوم اس پر کام کیا ہوتا تو آج مجھے یہ درس کم از کم پڑھانا نہ پڑتا میں اندر سے بہت تکلیف میں ہوں لیکن دین کو سمجھانے کے خاطر میرے قوم کے عزیز اور نہایت مکرم بہنوں تک یہ دین دین سمجھانے کے لیے تاکہ کچھ لوگ جانیں کچھ لوگ اس تکلیف کو برداشت کریں اور اس ان حساس درسوں کو سنیں ساتھ سے اور پھر آئندہ آہستہ آہستہ ان ہم ان مشکلات سے نکل آئیں اور آخری کے درمیان سے ایسے اساتذہ نکل آئیں کہ جو اپنے ہم جنسوں کو خواتین کو پڑھا سکیں تو پھر مجھے بہت خوشی ہوگی ہمارے قوم کو چاہے کہ خواتین پر خاص توجہ دے دیں خواتین کی تعلیمی تربیت پر خاص توجہ دے دیں کیونکہ خواتین ہی جو ہے وہ پہلا مدرسہ ہے ہاں جی دین بولتے ہیں خواتین پہلا مکتب ہے بچے کے لیے اور ہم اپنے پہلا مکتب کو ہی جو ہے دین سے نا رکھیں تو بچوں کو دین کہاں سے آشنا ہوگا لہٰذا ہماری قوم میں یہ شعور و بیداری آنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے خواتین کو جس طرح ہم آج دنیاوی تعلیم سے آشنا کر رہے ہیں ایسے ہی دین سے بھی آشنا کریں اور دوسرا کا ہم نے یہ ہے کہ یہ حساس مسائل ہاں جی میں بھی حساس مسائل ہیں یہ فق جو ہے علم의, اے, سے, اے, علم ٹپ سے یعنی ڈاکٹری علوم سے بالکل مشابہ ہے اس کا بھی موضوع انسان ہے انسان کا پورا وجود اور جسم ہے اور انسان کے وجود اور جسم میں بہت سے حساس عذاؤ ہیں ان کا ذکر ہے ان کے بارے میں تبصرہ ان کے بیماری ان کے علاج کے بارے میں بالکل آنکھوں ہانجے جی ہر چیز سامنے کتاب اس کی پوری جسم کا کتاب کھول کر جو ہے اس پر تجربہ کیا جاتا ہے تحقیق کیا جاتا ہے اس کے تجربہ اس کے شاگرد بھی بہت سے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے انتہائی مشکل مراحل سے اس کو حساس موضوعات پڑھنا پڑتے ہیں اس پر تجربہ کرنا پڑتا ہے جس کے بغیر وہ ایک ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہیں ایک خاتون ڈاکٹر نہیں بن سکتی اور ایسے جو ہے فیکی مسائل میں بھی کچھ مسائل حساس ہیں جس کو بغیر بغیر ایک ایک عالمان دین کا عالمان نہیں بن سکتے اس لیے اس مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ درست دے رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ ان کو تھوڑی دقت سے سننے کی کوشش کریں اور جانیں اور قوم کے آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم ان مشکلات سے نکالیں لوگ کچھ لوگ دین کو صحیح سمجھیں کچھ نہ کچھ کم از کم پانچ سالہ ایک کورس پورا کریں جس میں کچھ عربی نہ ہو اور دوسرے جو ضروری علوم ہیں عقلی ان میں سے بھی کچھ پالیں تاکہ وہ صحیح گہرائی سے سمجھ سکیں دین کے ان موضوعات کو پڑھانے کے لیے پھر مرد علماء کی ضرورت نہ ہو خواتین علماء خود جو ان تمام ضرورتوں کو وہ لا اس پر ہمارے قوم کو میں بیداری آنے کی ضرورت ہے قوم کو پر, پر سرمایہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے ہی خواتین کے نام پر ہی اور الگ تھلگ مدارس بنائے جائیں ان میں ان کے صحیح تربیت کیا جائے ان کو دین سے خوب آشنا کیا جائے اور خواتین اساتذہ پیدا کیا جائے تو پھر ایسا ایسا جو ہے یہ ایک مستقل دینی شعبہ بن جائے گا اور ہمارے قوم ان مشکلات سے نجات پائے گا تو اس میں فرما رہے ہیں کہ اما موجبات و تہارت بہار ہر موجبات واجب کرنے والی چیزیں کیا چیز واجب کرنے والی چیزیں تحالت خورا بڑی تحالت واجب کرنے والی چیزیں یعنی وہ کون کون سی چیزیں جو انسان سے سرزت ہو جائے ہاں جی تو اس پر بڑی تحالت کرنا پڑتا ہے یعنی غسل کرنا پڑتا ہے غسل واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں تو شاذ فرمان غسل واجب کرنے والی چیزیں یہ چیزیں ہیں فل جھناوت ایک تو جھناوت ہے ول ہیض و ہیض ون ہے وہ غصل المئی تھی اور مردے کو دوہنا ہے تو یہ اس میں جو ہے چار چیزیں یہاں ذکر فرمایا ہیں اور دوسرے جو علامہ صاحب کے اس شقے میں ول استحاظہ بھی ہے اس میں لیکن اس شقعے میں استحاظہ نہیں آئے قلمی نسو میں یہ لفحسن نہیں تھا البتہ استحاظ کے حکم اندر تفصیل سے ہے خواتین سے متعلق تو دعوت میں استیاز اور دعوت میں بھی استعمیر کی نیت آیا ہوا ہے امیر کمبیر کی اور اس وجہ سے اب لب میں بھی آیا ہوا ہے تو ادھر استیادے کی جب بات آئے گی تو ادھر میں تھوڑا سا ہم لوگوں کو توضیح دے دوں گا تو سب سے پہلا جو غسل واجب کرنے والی چیزیں ہیں وہ غسل جنابت بھائی جنابت کو کس غسل کو کہا جاتا ہے جنابت کا غسل کب ہم پہ واجب ہو جاتی ہے ہاں جی یہ سب سے جو ہے اہم ترین اس باب میں اہمیت والی اور حساس باب ہے جس کو آپ لوگوں نے سمجھیں اور آگے پھر آپ لوگ خواتین کو اب آپ لوشی سمجھانے میں اس میں مستقل ہونے کی کوشش کریں تو ماتے ہیں حل جنابت پر غسل جنابت جسے ہم بولتے ہیں ہاں جی یہ غسل جس کو جنابت کے نام سے ہم کرتے ہیں شروع سے تیمم کی جنابت پڑھ لیا اور وہاں غسل جنابت کی نیت آپ نے پڑھ لیا تو وہ کب واجب ہو جاتے ہیں کیسے واجب ہو جاتے ہیں فلم ہیں جنابوں پر جنابت جو ہے تاسلو یعنی حاصل ہوتے ہیں یعنی انسان مجنب ہو جاتا ہے انسان پر جناوت کا حکم لاگو ہوتے ہیں بے انضال المنی چونکہ یہ غسل عام طور پر میاں بیوی والے تعلقات سے حاصل ہونے والی ایک حالت ہے ایک ناپاکی ہے حکمی ناپاکی ہے ہاں جی حکمی ناپاکی ہے جس میں جس حالت میں آنے کے بعد انسان قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے اس طرح دوسرے احکامات ابھی آئیں گے بیان فرمائیں گے تو یہ حالت جو ہے حاصل ہوتے بے انسان کے جسم سے جوہر حیات نکل جانے سے یہ غسل ایک ایک سبب یہ ہے جو ہر حیات نکل جائیں یہ آئیے حال انکان ہے کسی بھی حالت میں انسان کے وجود کے اندر سے جو ہر حیات نکل جائیں تو اس صورت میں جو ہے یہ پانی نکل جائیں تو اس پر غسل واجب ہوگا پنوں میں نیند کی حالت میں جو کہ غیر اختیاری ہے ابھی لحاظتی یا بیداری کی بیداری میں اس سے یہ پانی خارج ہو جائے بلا اختیار اپنے اختیار سے نکلنا جو نے اپنے ارادے سے اس پانی کو خارج کرنے ہونے دیا اور بغیر اختیار اس کے اختیار کے بغیر یہ پانی اس سے خارج ہوا کیونکہ بغیر اختیار بولتا ہے جو لوگ جو بہت زیادہ حساسیت رکھتے ہیں جن کا مزاج بہت زیادہ گرم ہے تو وہ ان لوگوں سے غیر اختیاری طور پر بھی یہ چیزیں صرف ایک سوچ پہ ہی ہاں ایسی شاول انگیز سوچ پہ ہی ان سے یہ چیزیں نکل سکتی ہیں اس لیے شریعت نے امکانی تمام پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے پھر فرمایا یہ پانی یہی پانی ہونے کا علامت کی کہ یہی جو ہے حیات ہے یہ وہ پانی جس سے مجھ پر غسل واجب ہو جاتی ہیں یہ پانی ہونے کی علامت کیونکہ اسی محل سے اور بھی چیزیں نکلتا ہے جیسے آپ نے پہلے بھی پڑھ لے اسی محل سے ودی بھی نکلتا ہے وہ پیشاب کے بعد نکلتا ہے اس میں کوئی شہابت کا پہلو نہیں ہے مزی نکلتا ہے وہ بھی لیکن وہ شہوت کے پہلو لے اس میں منی کی خصوصیت نہیں ہے لیکن یہ پانی جو ہے یہ مخصوص خصوصیت ہے اس کے اس کے علامت بتانے وہ علامت ہو اس پانی کے علامت جس کی وجہ سے آپ اور غسل واضح ہو جاتی ہے یہ عطا دفو شین پھشین تھوڑا تھوڑا ہو نکلنا ہے اس کا جرکے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نکلنا ہے بتلا جز بے خروج جی اور اس پانی کے نکلنے کے ساتھ ساتھ لذت محسوس کرنا ہے انسان نے تو یہ اس کی خاص علامت بتائی ہیں جس وجہ سے انسان پر غسل واجب ہو جاتے ہیں تو یہ پانی کسی بھی وجہ سے نکلیں اختیاری غیر اختیاری نیند میں بیداری میں ہاں جی اس پر غسل واجب ہو جائے گا تو غسل واجب ہونے کی ایک سبب یہ ہے اس پانی کا خروش ہے کسی بھی سبب سے نکلیں اور اس پانی کے بو کے بارے میں سے فرماتے ہیں اس کو تمیز کرنے کے لے وقان نہ رائے اور اگر کسی لباس پر ہو خوش ہو خو پتہ نہیں چلے تو فرماتے ہیں اس کے جو بو ہے متمعی زطن بالکل الگ ہے انصاعر ان تمام چیزوں سے جو ماخلت جو, جو نکلتی ہے منصویل ہی اسی راستے سے اس راستے سے نکلنے والی تمام چیزوں میں سے ہاں جی اس کے الگ ایک بو ہے کس کے نزدیک ہند المی دلجربی صاحب تمیز تجربہ کار آدمی کے پاس اس کی ایک الگ بھو ہے وہ بو کیا ہے دو دو دو اس بو کو لوگ تجویز دیتے و شب بھی ہو اس بو کو تجویز دیتے ہیں مجاربون تجربہ رہنے والے براٮٔی حتی بیا دلبی رائے ہا بو کو بولتے ہیں بیا سفیدی بیس انڈے کو بولتے ہیں انڈے کی سفیدی کے بو آتی ہے اضاکان یابی سنگ جب یہ خشک ہو جائیں جب یہ پانی خوش ہو تو اس سے سونگیں تو یہ انڈے کی سفیدی کے بو سے مشابہ ہے تو یہ اگر کسی کو مثلا شعبہ ہو جائے ایک سیلباس پہ کوئی چیز ہے کیا چیز ہے تو اس کو سونے سے کہتے ہیں پتہ چلے گا اور اس سے انڈے کے سفیدی کی بو آ رہا ہے تو سمجھو یہ وہی پانی ہے جس سے مجھے پتہ نہیں تھا اور جو ہے میرے اوپر غسل جنابت واجب ہو چکا ہے تو ایک سبب جو ہے اس باب میں غسل جنابت واجب ہونے کا اس پانی کا خروش ہے جو کسی بھی سبب سے اختیار غیر اختیاری نیند میں بیداری میں کسی بھی وجہ سے اس پانی کا خروش انسان پر غسل واجب کر دیتی ہے ایک یہ سبب ہے اور دوسری سبب دو ہی سبب ہے اس میں اور سبب نہیں ہے اور بھی علاج الحشفت فی پھر فرض من الفروج یا جو ہے علاج الحشف مرد کا جو ہے مقام پردہ پھر فرض فر جی من الفروجی ایک اپنے زوجہ کی پھر فرض جی من الفروجی لفظ تجمہ کرندہ کسی بھی خاتون کے مقام پردے میں مراد یقین یقیناً شریعت حرام جگہ کو تو نہیں بیان کرتے ہیں حلال ہی مراد ہے مراد اپنے زوچا ہے تو یوں سمجھو میاں کا جو ہے مقام پردہ اپنے زوجہ کے مقام پردے میں داخل ہو جائے اس کا کچھ حصہ تو اس صورت میں ہے لیکن اس میں دخول ہوا ہے تھوڑا حصہ لیکن بلا انزال انزال نہیں ہوا کوئی پانی نہیں نکلا کوئی چیز دونوں طرف سے ایک طرف سے تو انزال نہیں ہوا انزال کے بغیر بھی اگر تھوڑا سا حصہ اس میں دغول کا عمل ہو جائے تو پھر غسل واجب ہو جاتے غفول ایک سبب ہے اور خروج منی ایک سبب دو سبب عجمی طور پر دخول ہو انسان نہ ہو تو بھی غسل واجب ہو جاتے ہیں اور جو ہے بزون کسی دخول کے خواب میں کسی سبب سے بھی منی کے اخراج یہ دونوں غسل واجب کرنے والی چیزیں ہیں اس شاہ سے فرماتے ہیں آگے یہ بات یہی دو سبب بیان ہو گیا ختم آگے ایک نیا مذہب ہے اسی سے لیکن محروط ہے فن نائی مبت سویا ہوا عز قذا وہ جب بیدار ہو جائے وہ حد اور محسوس کریں یہ اوپر والے موضوع سے مربوط ہے ہاں جی اوپر والے موضوع سے مربوط ہے اور محسوس کریں رطوبا تا ایک, ایک گیلہ پنی ہاں جی متصفتاً جو متصف و بحاض العلامت ان علامتوں سے جو اوپر بیان ہوا جس سے ایک ایک ایک گیلہ پنی ہے جس سے انڈے کی سفیدی کی بو آ رہا ہے تو اس شمی ہوا جبل غسل ہو تو پھر اس پر غسل واجب ہو جائے گا لیکن اگر ونلا ورنہ جو ہے یقون تو پھر ورنہ اس پانی کی خصوصیت اس میں نہیں ہے تو پھر تو یہ پانی یا ودی ہوگا ودین او مزین یا مزی ہوگا تو ان دونوں میں سے ایک ہوگا پھر پھر اس پر آپ کو پتہ ہے ودیع پہ غسل واجب نہیں ہوتی ہے ودی پہ وضو واجب ہو جاتا ہے اگر باوضو ہو اور پھر آپ سے وزی کا خروش ہو تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتے وضو واجب ہو جاتے مرضی کے خروش پہ نہ غسل واجب ہو جاتے نہ وضو واجب ہو جاتے ہیں ہاں جی لیکن اس کو دوہنا صفائی کے خاطر اپنی جگہ پر صحیح ہے بہتر ہے لیکن یہ موجب غسل نہیں ہے لیکن پیشاب ہی جو بھی وہ بھی اسی ماہر سے خارج ہوتی ہے اس پر صرف وضو واجب ہے ناپاک دو نا واجف ہے وہ ناپاک چیزوں میں شامل ہے نجاسات میں شامل ہے اس کے خروج پہ صرف غس وضو غذو واجب ہے لیکن صرف یہ آخری پانی ہے جو اسے منی بولا جاتا ہے اس پہ خروش پہ جو ہے غسل واجب ہو جاتے ہیں تو یہ چار چیزیں اسی ایک محل سے نکلتا ہے ان کا حکم الگ الگ ہے تو یہ ایک ساز ترینج غسل جنابت ہے اس کی جزیات آپ کو بتا دیے دو سبب ہیں ایک دو حول ہے اور ایک ہے اس پانی کا خروج کسی بھی سبب سے ہو اس پر غسل دونوں پر واجب ہو جاتے ہیں جس پر بھی حاصل ہو اس کے لیے یہ غسل واجب ہو جائے گا باقی جو آخ سال ہیں خواتین کے غسل ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے کیونکہ موبائل میں پھر ٹائم کی گنجائش کم ہے میں پر دعا کرتا ہوں پروانگہ نعلم ہمیں شریعت کے حلال حرام اور احکامات کو جائز ناجائز احکامات کو جان کر سمجھ کر شریعت کی روشنی میں پاک دین کے احکامات پر عمل کرنے کی اور ہمیں ہمیشہ پاک اور طیب رہنے کی توفقہ عطا فرما یہ اللہ میرے اس پاک مسئلہ کے ان صا حیا اور صاو ایمان نے گرامی کے ایمان اور حیا میں اور اضافہ فرما دین کو سمجھ کر جان کر پڑھتے ہوئے ان میں عمل کا بھی شوق اور پیدا فرما اور دین کے تمام جزیرے کو لے احکامات کو جان کر ایک عالمہ بننے کے ان نظارے کو توفیتہ فرمایا اللہ ان سارے کو ایک مبلغہ قرار دے تاکہ دین کے تعلیمات عام کریں اور دین کو ہر جگہ پہنچائیں اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں اور دین کو جان کر سمجھ کر دین پر عمل کریں کیونکہ میرا زن دین پر عمل کرنا بھی واجب ہے لیکن جان کر عمل کرنا واجب ہے میں یہیں پر ختم کرتا ہوں علامہ محمد, محمد, محمد